سلام علیکم معزز سامعین آج ہم جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ ہے امامت اہتمام و اہمیت اس کتاب میں چار گوشے ہیں پہلا جو ہے وہ غدیر سے پہلے جانشینی امیر المنین علیہ السلام کا اہتمام ہے دوسرا جو ہے وہ ہے واقع غدیر کے اہم ترین گوشہ جو جو چیزیں غدیر میں گزر چکی ہیں اس کے بارے میں تیسری ہے ولایت امیر المنین علیہ السلام کی اہمیت جہاں پہ بغیر عقید ولایت کے تمام اعمال حق ہو جائیں گے جیسے چیزیں اس میں پائی جائیں گی یا پھر جو ولایت علی نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے انکار ولایت کے اسباب وہ کون کون سے اسباب ہیں جو ولایت کا انکار کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کتاب میں دیا ہوا جیسے مسلمانوں میں منافقین کا وجود وہ کس لیے آیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے امیر علی علیم نبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی کتاب امامت اہتمام و اہمیت بسم اللہ الرحمن الرحیم غدیر سے پہلے جانشینی امیر المنین کا اہتمام روز غدیر امامت امیر ممنین علیہ السلام اور آپ کے من جانب اللہ منصوب و منصوب ہونے کی یاد تازہ کرتا ہے مگر آپ کب اور کس زمانے میں امام نہیں تھے کہ آپ کی جانشینی اور غدیر میں مولا بنائے جانے اور امام منصوب کیے جانے کی بات کروں شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے قابل تحمل نہ ہو کیونکہ ان کے لیے تو وفات پیغمبر صد اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہونے ہی کے بارے میں اطمینان نہیں ہے چائکا قبل از وفات پیغمبر بھی امیر علی علیہ السلام امام اور ہادی قرار دیے جا چکے ہوں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جس وقت سے آ حضرت صد اللہ علیہ وسلم نبی تھے اسی وقت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام بھی امام اور آپ کے وسیع و جانشین رہے ہیں خدا نے جس وقت پیغمبر کی نبوت و رسالت کا ارادہ فرمایا اسی وقت اس کی مشیت امامت امیر المنین علیہ السلام سے بھی متعلق ہوئی ہے اس لیے کہ پہلا امامت خداون کے اختیار میں ہے امامت نبوت کی مانند الہی منصب ہے کوئی بھی اس منزل تک ارادہ پروردگار کے بغیر نہیں پہنچ سکتا ہے یہاں تک کہ خدا عالم نے اس کو خود آ حضرت کے بھی سپرد نہیں کیا ہے امت کے حوالے کیا جانا تو بہت دور کی بات ہے جیسا کہ اس مطلب پر محکم دلیلیں کتاب و سنت سے پائی جاتی ہیں روایت کا فقرہ ہے کیا حضرت کو جس وقت سب سے زیادہ نصرت و مدد کی ضرورت تھی اسی وقت اس بات کی طرف توجہ دلائی اور اچھی طرح واضح کر دیا جس وقت حضور اکرم نے اپنی شریعت کو عرب قبائل کے سامنے پیش فرمایا تو بعض لوگوں نے کہا آپ جن باتوں کی دعوت دے رہے ہیں ان پر بیعت کر لوں اور آپ سے عہد و پیمان کر لوں اور جب خداوند عالم آپ کو آپ کے مخالفین پر فتح عطا کرے تو کیا آپ کے بعد اس امت کے رہبری ہمارے اختیار میں ہوگی آ حضرت نے فرمایا المرو الاز اہ سو یشا یہ کام خدا کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا ابن شام سیرت النبیہ صفا اب دوسری بات عالم نور سے دعوت ذل عشیرہ تک خدا عالم نے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو خلق فرمایا امیر علی طالب علیہ کو بھی خلق فرمایا یہ دو عظیم الشان ہستیاں عالم نور میں ایک نور سے اور باہم خلق ہوئی ہیں اس کے بعد پرور عالم نے ارادہ فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم پیغمبر اور علیبن ابی طالب علیہ السلام ان کے جانشین ہوں یہ بات ان دو بزرگواروں کی ابتدائی خلقت کے وقت ہی طے پا چکی تھی اس حقیقت کو خود صادق و امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے ایک نور کو نازل فرمایا اور اسے سلب آدم میں قرار دیا اسے اسی شکل میں آگے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ اس کے دو حصے قرار دیے ایک کو سلب عبداللہ میں دوسرے کو سلب ابی طالب علیہ السلام میں ودیت فرمایا اس کے بعد مجھے نبی اور علی کو ہمارے اجداد کے سلب سے میرے وسیع و جانشین کے عنوان سے قرار دیا حدیث نور کے نام سے یہ حدیث اہل سنت کے بزرگ علماء کے درمیان معروف ہے اسے نفحات الظہار پی خلاص ابقات الانوار کی جلد پانچ میں دیکھا جا سکتا ہے اس لحاظ سے جس زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ و وسلم نبوت کے لیے منتخب ہوئے اس وقت ہمارے آقا و مولا امیر المومنین علی ابی طارب علیہ السلام بھی ان کے بعد امامت و جانشینی کے لیے منتخب ہو چکے تھے اس کے بعد حضور اکرم کے عنوان سے اور علی مرتضیٰ امام کے عنوان سے ان کے بعد پیدا ہوئے اسی لیے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وََ وسلم مبوس ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ایمان و اسلام کا اظہار فرمایا المسترک الصحی ہین جلد تین صفح ایک اور جب پیغمبر اسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت سے ڈرایا اور آخرت کی دعوت دی تو فقط امیر الم علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی بیعت کی اور نصرت و مدد کا عہد و پیمان کیا آ حضرت نے فرمایا بنی عب طلب الا بوسطم خاصا سے اولاد عبد المطلب میں تمہارے لیے خاص طور سے اور تمام لوگوں کے لیے عام طور سے مقوض کیا گیا ہوں بس تم میں سے کون ہے جو میری بیعت کرے تاکہ میرا جانشین قرار پائے تمام لوگوں میں جس ایک نے آ حضرت کا جواب دیا وہ فقط علیبن عبی طالب علیہ السلام تھے اس حدیث کو حدیث دار بھی کہتے ہیں محدثین و مورخین اور سیرت نگاروں نے بھی اسے نقل کیا ہے احمد بن ہمبل مسند جد ایک صفحہ ایک سو گیارہ نسائل خصائص اٹھارہ تاریخ تبری جد دو صفح دو سو سولہ آ حضرت نے اس طرح لوگوں سے سوال فرمایا ایسا لگتا ہے پروردگار کی طرف سے معمور ہوئے ہیں تاکہ عالم ذر میں طے پانے والے امور سے پردہ اٹھا دیا جائے اور اس طرح اس دن عالم انسانیت کی رہبری و امامت کا سنگ بنیاد ڈال دیا جائے تیسری امیر المنین علیہ السلام انبیاء سے مشابہ ہیں دعوت ذلاشیرہ کے بعد سے حضور اکرم مناسب موقع و محل پر لوگوں کے سامنے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے رہے اور مختلف الفاظ و کلمات کے ذریعے دوسروں کو آگاہ فرماتے رہے کبھی آپ کو انبیاء سے تشبی دیتے ہوئے فرمایا من ارادا ذرا الاآما فی علم و الا نو ہن فی میں و علا ما فی مناجات جو آدم کو ان کے علم میں نوح کو ان کے فہم و دریت میں موسا کو ان کے راز و نیاز میں عیسیٰ کو ان کے وقار و اطمینان میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تمام کمال و جمال میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس شخص کو دیکھے جو میری طرف آ رہا ہے جب لوگوں نے سر اٹھا کر نظر ڈالی اور متوجہ ہوئے تو فقط علی ابن ابھی طالب نظر آئے نفحات الاضہار جلد سولہ صفح اٹھائیس چھپن چوتھا نکتہ حدیث منظرت ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ہارون سے تشبیح دیتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام سے اپنی نسبت کا اعلان فرمایا تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسا کے لیے تھے سوائے اس فرق کے کہ میرے بات کوئی نبی مبوز نہیں ہوگا نفحات الظہار جد 17 ایک مرتبہ حضور اکرم نے امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے فرمایا انتا تسم او ماسم او و ترا ما ارا جو میں سنتا ہوں تم بھی وہی سنتے ہو اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم بھی وہی دیکھتے ہو اس کے بعد فرمایا میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تم وزیر ہو مذکورہ مشہور حدیث پود مولا کائنات کی زبان مبارک سے نہج البلغ میں روایت ہوئی ہے اس حدیث سے بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ امیر المنین علیہ السلام ابتدائے نزول وحی سے پیغمبر کے وزیر و جانشین رہے ہیں وہ بھی سدائے وحی کو سنتے اور نور وحی کو مشاہدہ فرماتے تھے اور جب اس واقعے کے بعد آ حضرت بید الشرف میں واپس آئے اور حضرت خدیجہ کے لیے نزول وحی کی داستان بیان فرمائی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ پر ایمان لاتی ہیں اس وقت سرور کائنات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے خطاب فرماتے ہیں اگر چاہتی ہو کہ تمہارا ایمان کامل ہو تو میرے وسیع جانشین کی بیعت کرو اور ان کی ولایت قبول کر لو حضرت ختیجہ با کمال رغبت قبول کر کے اسی وقت اور اسی مقام پر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی بیعت کر لیتی ہیں جبکہ علی علیہ السلام کی اس وقت دس سال عمر شریف تھی امیر علیہ السلام کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بنت عصد کی وفات کے موقع پر جو غدیر سے کئی سال قبل کی بات ہے جب حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی اپنی قبر میں آرام فرماتی ہیں تو سرکار دو عالم آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان عطا کے و نکیر فصل من رب کے فلقل اللہ و ربی و محمد نبی دینی وَالْقُرْآنُ الدینی و القرآن و کتابی و ابنی امامی ولی کہ جب منکر و نکیر سوال کریں تمہارا رب کون ہے تو جواب میں کہہ دیجئے گا اللہ میرا رب ہے محمد میرے نبی اسلام میرا دین قرآن میری کتاب ہے اور میرا فرزند میرا ولی و امام ہے وسائل الشیا پانچواں نقطہ حدیث مدینہ آ حضرت نے ایک اور اہم ترین صفت امامت و رہبری کے سلسلے میں علی علیہ السلام کی برتری و فضیلت میں اس طرح ارشاد فرمائی ہے انا بدینت العلم و علی با بحا تمن ارا دل مدینتا پل یاتحا ما بحا میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے جو شہر میں آنا چاہتا ہے اسے دروازے سے آنا چاہیے نفحات الظہار جد دس صفا گیارہ چھٹا نکتہ حضرت علی خلب کے خدا میں اللہ و رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ و رسول کے نزدیک سب سے محبوب فرد ہونے کے لحاظ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے متعارف فرمایا اور یہ ایسی برتری ہے جس سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت و رہبری سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے جس وقت آ حضرت کے لیے بھنا ہوا مرغ لایا گیا تاکہ آپ اسے تناول فرمائیں تو اس موقع پر فرمایا اللہ کا اے دگار جو تیرے اور میرے نزدیک خلق میں سب سے زیادہ محبوب ہے میرے پاس اس وقت بھیج دے کہ وہ میرے ساتھ اس غزہ میں شامل ہو جائے نفحات جلد تیرا. اتنے میں ابو بکر گئے تو رسول اللہ نے انہیں اپنے حضور میں قبول نہیں کیا اور پھر وحیف دعا فرمائی تو اتنے میں عمر نظر آئے تو آن حضرت نے انہیں بھی قبول نہیں کیا آخر کار حضرت علی علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لائے تو فوراً کھانے کی دعوت دی آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ غزہ تناول فرمائی وہی مدرک ہے ساتواں نکتہ جنگ خیبر کے موقع پر آ حضرت نے فرمایا جب خلیفہ اول و دوم شکست کھا کے واپس آ گئے تب آ حضرت نے فرمایا لو تی را غدن راج ہی و رسول کل میں لشکر اسلام کا پرچم اس کے ہاتھوں میں دوں گا جس کے بدست خدا فتح عنایت کرے گا اور وہ خدا اور اس کے رسول کو چاہتا ہے اور خدا اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں صحیح بخاری مسلم و احمد بن حنبل ابن سعد و ابن عبد البر نے اسے نقل کیا ہے ساری رات مسلمانوں نے اس انتظار میں گزار دی اکلیہ عالم آ حضرت کے بدست اسے مل جائے مگر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا آئینہ علی علی کہاں ہیں، لوگوں نے کہا ان کی آنکھوں میں درد ہے پھر بھی حضور اکرم نے آپ کو طلب فرمایا اور اپنے مبارک آب دہان آخ پر رکھا اور دعا فرمائی تو اس طرح شفا ملی جیسے لگتا ہے آنکھ میں درد تھا ہی نہیں اس کے بعد آپ نے اسلام کا پرچم آپ کے سپرد کیا اور اللہ نے آپ کے بدست فتح عنایت فرمائی ابن ساتھ جل دو صفا اسی آٹھواں نقطہ تبلیغ سورہ برا مکہ والوں کے درمیان سورہ براعت کی تبلیغ کے لیے خلیفہ اول کو معمور کیا گیا تو جیسے ہی وہ روانہ ہوئے راستے ہی سے ان سے یہ ذمہ داری واپس لے لی گئی اور اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے علی علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آ حضرت نے فرمایا لا لہدن ان یبلغا حاز الا رجل من رج اس امر کی تبلیغ کے لیے اور پیغام الٰہی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوئی سزاوار نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو میرے اہل سے ہے یہ سارے حقائق اس لیے پیش آئے تاکہ امت کے سامنے حیات پیغمبر اسلام میں اسلام و قرآن اور امت کے رہنمائی و امامت کے لیے لیاقت و اہلیت رکھنے والے فرد کا تعارف ہو جائے اور اس طرح اپنی زندگی ہی میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین معین فرما دیں نوہ نکتہ زمانہ حجت الودا میں آن حضرت کا منام خدبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدبہ غدیر کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلا خدبہ میں ارشاد فرمایا ہے آن حضرت نے حمد و سنہ الہی سے خدبہ شروع فرمایا اور اس کے بعد اہد جاہلیت میں نہق اموال چھینے جانے اور قتل و قوریزی کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کے بارے میں اب وہ گزشت سے کام لیا اس کے بعد ہرام مہینوں کی طرف اشارہ کیا اور آپس میں اختلاف کرنے سے لوگوں کو منع فرمایا اور واضح کیا کہ ہمارے نہ ہونے کی صورت میں علی ابن ابھی طالب علیہ السلام مخالفت کرنے والوں کا مقابلہ کریں گے اور اس کے ساتھ سقلین کے بارے میں ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان سے متمسک کرو گے تو ہرگس کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ان کی مخالفت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے ایک کتاب خدا دوسری میری اطرت اور آخر میں تاکید فرمائیں کہ ان باتوں سے ان لوگوں کو آگاہ کر دو جو اس وقت نہیں ہیں یعنی حاضرین غائبین کو اس سے آگاہ کر دے نواں نکتا اجت الوداع کے زمانے میں مسجد خیف میں رسول اللہ کا خطبہ ایام تشریخ کے آخری دن بارہ ضلحج میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و وسلم و کے حکم سے تمام لوگوں کو نماز کے لیے مسجد خیف میں جمع کیا گیا حمد و ثنا الٰہی کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا میری باتوں کو غور سے سنو اور جو غائب ہیں ان تک پہنچا دو آپ نے اختلاف نہ کرنے اور مومنین کو ایک دوسرے کا برادر قرار دیا اور اس مقام پر بھی حدیث سکلین کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھوں کی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی اسی طرح کتاب خدا اور میری اطرت بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ حوض پر میرے پاس ہوں گے یہی وہ موقع تھا جب منافقین کو اپنے لیے خطرہ کا احساس ہو گیا اور اب سب نے مل کر حضور اکرم کے خلاف سازش کرنے کا عہد و پیمان کر لیا اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غدیر سے پہلے آ حضرت متعدد موقع و محل پر مختلف انداز سے امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و جانشینی کو امت کے لیے بیان فرمایا اور اس کے لیے لوگوں کو باقاعدہ آمادہ اور متوجہ کیا کیا رسالت معاپ کی یہ ساری تاکیدات اور جانشینی امیر المین علیہ السلام کا شاندار طریقے سے اہتمام کرنے کے بعد بھی اب کسی اہل خرد و صاحب فہم امیر تلاش نسق کی مجال رہ جاتی ہے اگر کسی کے لیے اب بھی جانشینی حضرت علی علیہ السلام کے لیے من جانب اللہ منسوظ و منصوب ہونے میں شک رہ جاتا ہے تو بڑی حیرت ہے ایسے شخص پر جو اپنے وجود پر یقین کیے بیٹھا ہوا ہے روز غدیر تو ولایت کا آخری عام اعلان کا دن ہے اور آخرکار سرور کائنات نے حکم خدا اور آیت غدیر نازل ہونے کے بعد کہا یا رسول بل لکھما ان ضلع میں ربک و لم تفعل فما بلغت لخت رسال تھا من الناس سورہ سوردہ آئے سرسٹ اے رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے اور اگر اسے نہ کیا تو گویا اس کی رسالت ہی نہیں پہنچاتی اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے آ حضرت نے صحرائے جوہفا میں تمام حاجیوں کو جمع کر کے نماز ظہر ادا فرمائی اور اس کے بعد ایک عظیم الشان تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دنیا سے اپنے انقریب قریب سفر کرنے کی خبر سنائی اور لوگوں کو ہر اچھی باتوں کی ہدایت فرمائی اور سارا کے ساتھ حضرت علیب ابن ابی طالب السلام اور ان کی ذریت کو یک بات دیگر وسیع و جانشین معین فرمایا اور درمیان میں ان سے سوال کیا الناس من اول بالمؤمنین من مبنی اے لوگو مومنین کے نفسوں پر سب سے زیادہ کون صاحب اختیار ہے تمام لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پر مایا امن اللہ وانا مولا اولا فمن تھو مولا ہو مولا خدا وند میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور میں مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں پس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے آ حضرت نے اسے تین مرتبہ تکرار کیا اس کے بعد فرمایا اللہ اے خدایا جو ان کی ولایت کو قبول کرے اسے تو دوست رکھ اور جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جا جو ان کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ اور جو ان سے بوکس رکھے تو اس غذب ناک ہو جا جو ان کی مدد کرے اس کی مدد پرما جو ان کو چھوڑ چھوڑ دے دے تو بھی اسے اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر وہ مڑے حدیث غدیر کو بہت سے راویوں نے نقل کیا ہے نفحات الازہار پر خلاصہ ابقات الانوار صفا پچہتر اب آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کے دوسرے با یعنی واقع غدیر کے اہم ترین گوشے پہلا پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اجت الوداع کے مراسم میں شرکت کے لیے یمن سے طلب فرما دوسرا واقع غدیر کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے آ حضرت نے منا اور مسجد خیف میں خطبہ ارشاد فرمایا تیسرا حجت الودا کے مراسم اور واقع غدیر میں آ حضرت اور علی علیہ السلام کے علاوہ معصومین میں حضرت صدیق طاہرہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور امام حسن و حسین علیہ السلام موجود تھے چوتھا آ حضرت نے اس واقع غدیر میں حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ام کی امام عصر علیہ السلام تک ضروریت پاک کی امامت و جانشینی کے لیے تاکیت و تفصیل کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا پانچواں آ حضرت نے تمام لوگوں سے فرمایا حضرت علی علیہ السلام کے نصب کیے جانے پر اپنے مولا اور امیر کو جا کر مبارکباد پیش کرو چھٹا ہر دور کے سارے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کا حکم ہے کہ اس اعلان و ولایت کو اپنے بعد والی نسلوں تک پہنچائیں ساتواں حضرت علی علیہ السلام اور ان کی نسل کے اماموں کو قرآن کے ہم پلہ قرار دیا ہے اور وہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے آٹھوا حضرت نے امر خلافت کو امامت و امانت الہی کی شکل میں اپنی نسل میں قیامت تک کے لیے ودیت فرمایا نوا حضور سرور کائنات نے خطبے میں ایک بڑے حصے کو اپنے آخری جانشین یعنی امام مہدی علیہ السلام کے صفات و کمالات سے مخصوص فرمایا ہے دسواں آ حضرت نے اپنی تبلیغ میں خدا وند عالم کو گواہ قرار دیا ہے گیارہواں خدا کے بعد اپنی تبلیغ پر لوگوں کو گواہ قرار دیا ہے بارہواں آپ نے بارہ اماموں کی امامت کی تائید فرمائی ہے تیرواں آ حضرت نے اعلان فرمایا کہ ہرام و حلال کو کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا ہے اور اس کے بیان کرنے والے ان کے جانشین پر حق ہیں حضور اکرم نے منافقوں کی موجودگی اور ان کے گزشتہ و آئندہ حرکتوں کی سراہد بھی فرمائی اور اشارہ بھی فرمایا ہے پندرہ غدیر میں خداوند عالم کے صفات کا تذکرہ ایک سو دس جملوں میں کیا گیا ہے سولہواں اور خود آ حضرت کے مقام و منزلت کو 10 جملوں میں بیان کیا گیا ہے۔ 7واں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو 50 جملوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور 18واں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کو 10 جملوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ 19واں اور فضائل امیر المومنین علیہ السلام کو 70 جملوں میں نقل کیا گیا ہے۔ 20واں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجه الشریف کی خلافت کے بارے میں خطبۂ غدیر میں ستر جملوں میں ذکر آیا ہے اکیسویں اہل بیت کے شیعوں اور ان کے دشمنوں کا ذکر پچیس جملوں میں ہے بائیسواں قرآن اور اس کی تقتیر کا تذکرہ بارہ جملوں میں آیا ہے تیئیسواں حلال و حرام اور واجبات و محرمات کا ذکر بیس جملوں میں آیا ہے تیسرا باب آئیے دیکھتے ہیں کہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کی اہمیت خداوند عالم نے جس اسلام کو انسانی کمال کے حصول کے لیے آئین بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے انسان کے لیے بھیجا تھا جس میں وہ رفتہ رفتہ اپنے ارالعزم رسولوں کے ذریعے دیگر اصول و قوانین کا اضافہ کرتا رہا یہاں تک کہ ادھر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کجت الوداع کے موقع پر اٹھارہ ذی الحج دس ہجری میں مقام جحفہ میں خم غدیر میں سوا لاکھ حاجیوں کے سامنے بے حکم خدا آئے بلکھ معدہ آیت نمبر سڑسٹھ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و جانشینی کا اعلان فرما دیا تو ادھر خدا بند عالم نے بھی آیت کمال سورہ معدہ سورہ نمبر تین نازل کر کے دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا اس معنی میں کہ اب تا قیامت دین کا کوئی دستور کوئی جوز و خا احتقاد سے متعلق ہو یا عمل سے بغیر عقیدہ ولایت مرتضوی کے وہ عقیدہ و عمل ناقص ہوگا وہ ناقص دین بارگاہ خدا میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بے شمار روایتیں موجود ہیں پہلا نکتہ بغیر عقیدہ ولایت کے تمام اعمال حت ہو جائیں گے قرآن کریم کے سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو چوبیس وہ من آرزا ان ذکری معیشت نہ شروح یوم القیامہ اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بھی محسور کریں گے اس کی تفسیر میں ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت ترک کرنے والا مراد ہے کہ اللہ اسے اندھا اور بہرا محسور کرے گا ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آ حضرت صد اللہ علیہ و علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور عرض کی خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے میں نے سات آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے سب کو قل کیا ہے اسی طرح میں نے سات زمینوں اور جو کچھ اس میں ہے اسے بھی پیدا کیا ہے اور رکن و مقام سے بزرگ اور عظیم جگہ میں سے پیدا نہیں کی ہے اگر کوئی بندہ وہاں مجھے اس دن سے بلاتا رہے جس دن میں نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے مگر وہ مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ دل میں ولایت علی علیہ السلام نہ رکھتا ہو تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا امالی شیخ سدوق جد ایک تباہ چھ صفا چار, چار اس سلسلے میں روایتیں بہت ہیں علماء شیعہ و اہل سنت دونوں نے نقلی کیا ہے دوسرا نقطہ منکر ولایت نابینا ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں وہ افراد جو علیب نے کی ولایت قبول نہیں کرتے ہیں انہیں خدا عالم نے نابینا فرد سے تشبی دی ہے اس لیے کہ سرور کائنات کے ارشادات ان کے لیے سخت اور دشوار واقع ہوئے ہیں اور وہ انہیں سننے کی تاب نہیں رکھتے ہیں ایو اخبار رضا جلد ایک صفحہ دو سو دو سو اب آئیے تیسرے نقطے پر جنت میں داخلہ صرف ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ ہی ممکن ہے آ حضرت سے ایک روایت نقل ہے جب میں شب معراج آسمانوں پر گیا اور مقام قرب تک پہنچا تو خدا والم نے آواز دی اے محمد میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے میں آپ کی تمام امت کو جنت میں داخل کروں گا سوائے اس شخص کے جو خود داخل نہ ہونا چاہے میں نے عرض کی پروردگار کون ہے جو جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا ہے خطاب ہوا میں نے آپ کو نبی بنایا اور علی کو آپ کا ولی جو علی کی ولایت قبول نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا ہے اس لیے کہ جنت میں سوائے علی کے دوستوں کے کوئی اور داخل نہیں ہوگا وہ جنت حتی انبیاء کے لیے بھی حرام قرار دیا ہے مگر پہلے آپ علی فاطمہ اور علی کی ضروریت پاک اس کے بعد ان کے شیعہ داخل بہشت ہوں گے اس کے بعد انبیاء حضور اکرم نے فرمایا جب ان باتوں کو سنا تو بارگاہ احدیت میں سجدہ ریز ہو گیا اس کے بعد خدا بند عالم نے مجھ سے فرمایا اے محمد بے شک علی آپ کے بعد خلیفہ اور جانشین ہیں آپ کی امت کے کچھ لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ جان لیں گے کہ جو علی کی مخالفت کرے گا اور ان سے دشمنی کرے گا اس پر جنت حرام ہے جواہر رسنی پلاحدی سے قدسیہ جلد ایک صفحہ پانچ سو تیس اگلا نکتہ سرات سے گزرنے کے لیے پروانہ ولایت چاہیے اسلامی کتابوں میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں خواہ شیعہ کتب ہوں یا سنی کتب اس میں نقل ہے کہ سرات سے وہی شخص گزر سکتا ہے جس کے پاس ولایت علی کا پروانہ ہوگا اسے ابن مغازلی نے المناقب میں تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ہموینی نے اپنی کتاب میں اس کے علاوہ میزان العتدال جلد ایک صفحہ اٹھائیس یا نابی المودہ صفحہ ایک سو گیارہ لسان المیزان جلد ایک صفا چوالیس اکیاون تاریخ بغداد جلد دس سفا دو سو چھپن علامہ ہلی نے الحق میں بھی نقل کیا ہے ایک روایت بطور نمونہ پیش خدمت ہے عبداللہ ابن انس سے نقل ہے کیا حضرت نے فرمایا جب قیامت برپا ہوگی اور جہنم کے اوپر پورے سرات کو نصب کیا جائے گا تو اس پر سے وہی گزر کے آگے بڑھ جائے گا جس کے پاس ولام نبی طالب کا پروانہ ہوگا کشپ القین علامہ صفحہ تین سو بائی اگلا نقطہ جو ولات علی نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتاہیا بن علی ابان بن تغلب سے نقل کرتے ہیں امام جافر صادق علیہ السلام سے میں نے سنا ہے ہم وہ مضبوط رسی ہیں جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا و تسموم بحبل جمی آ قالب نے ابھی طالب علیہ السلام کی ولایت سے تمسک کرنا نیکی سے تمسب کرنا ہے جو ولایت علی رکھتا ہے وہ مومن ہے جو ان کی ولایت کو ترک کرے حقیقت میں ایمان کو ہی ترک کر دیا ہے اور وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو چکا ہے اب آئیے چلتے ہیں چوتھے حباب میں انکار ولا اسباب واقع غدیر خم کوشیا سنی دونوں نے مختلف ترق سے بطور متواتر نقل کیا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و ترد نہیں ہے اسے خداوند عالم نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے اور علماء نے اپنی اپنی کتابوں بلکہ کئی کئی جلدوں پر مشتمل واقع غدیر کی حقانیت پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں پھر وہ کیا اسباب و عوامل ہیں جن کی بنا پر آ حضرت کی وفات کے بعد امت نے خاص طور سے مہاجرین اور انصار مدینہ نے واقع غدیر کو نگاہ میں رکھے بغیر ثقیفے میں جمع ہو گئے اور پیغمبر اکرم کے جانشین کا انتخاب کرنے لگے اس کے کئی اسباب ہیں مگر بطور خلاصہ پہلا نو وارد مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد عہد رسالت کے آخری دنوں میں اگرچہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہو چکی تھی مگر ان میں نو وارد اور نئے نئے کلمہ گو زیادہ تھے مگر ان میں بھی مستحکم ایمان اور یقین و معرفت رکھنے والوں کی کمی نہیں تھی مگر یہ صاحبانی ایمان نو وارد مسلمانوں کے مقابلے میں بہرحال کم تھے اور نئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والوں میں کئی طرح کے لوگ مختلف اہداف وہ مقاصد لے کر مسلمان ہوئے تھے اسی لیے ان کے دلوں میں ایمان اور حقانیت کی راہ پر چلنے کا جذبہ نہیں تھا ان میں کچھ اسباب اس طرح تھے الف اسلام قبول کرنے کی صورت میں وہ اپنے لیے فائدہ اور نفع تصور کر رہے تھے بے بعض قبیلہ اپنے آپ کو اقلیت میں سمجھتے تھے اس لیے نہ چاہتے ہوئے اسلام اختیار کر لیا جی کچھ ایسے تھے جو آخری ممکن حد تک اسلام کا مقابلہ کرتے رہے اور جب مقابلہ جاری رکھنے کی صورت نظر نہیں آئی تو انہوں نے اپنی روش تبدیل کر دی مگر اسلام کی محبت پیدا نہیں ہو سکی اس میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں کا حال قابل غور ہے جیسے ابو سفیان اور اس کے تمام ساتھی عہد رسالت کے آخری سالوں میں اس طرح کے مسلمانوں کی تعداد دیکھتے ہوئے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان امیر ممنین کی عظیم امامت اور پیغام غدیر کو کتنی دشواریوں کے ساتھ پہنچایا گیا ہوگا دوسرا نقطہ مسلمانوں میں منافقین کا وجود یہ وہ گروہ تھا جس کے وجود کے بارے میں ذرہ برابر شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے جو ظاہر میں تو مسلمان تھے مگر دل میں اسلام و قرآن کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اسلام سے دشمنی پائی جاتی تھی اسی بنا پر دیکھا گیا ہے کہ وہ مناسب وقت کی طاق میں بیٹھے رہتے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچا سکیں اور اس طرح وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی قرار پاتے تھے قرآن کریم نے کئی سوروں جیسے سورہ عمران، نساء، عمراندہ انفال ان توبہ احزاب فتح حدید حشر اور منافقون میں اس مطلب کی طرف توجہ دلائی ہے اور شدید الفاظ میں مخاطب کیا ہے قرآن میں مجموعی طور پر سینتیس مرتبہ معدین نفاق کو استعمال کیا گیا ہے جنگ احد میں لشکر اسلام میں ایک تہائی منافقوں کی تعداد کی جنہوں نے عبداللہ بن عبی کردگی میں جنگ سے علیحدگی اختیار کی اور سپاہ اسلام میں اختلاف و انتشار پیدا کر دیا سورہ منافقون انہی لوگوں کی شان میں نازل ہوا تھا اس حقیقت کا اعلان بڑی سادگی سے مرحوم سعید شہیدی حیدرآبادی نے کیا ہے مصرا ہے جب عہد مصطفیٰ میں منافق کوئی نہ تھا جب عہد مصطفیٰ میں منافق کوئی نہ تھا سورہ منافقون کا آیا تھا کس لیے اس مقام پر بجا طور سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس وقت اسلام اپنی ابتدائی منزلوں میں تھا قوت و اقتدار کی شان و شوکت بھی ابھی نہیں حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی اور اپنے اعتقادات کو مخفی رکھنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی اس کے باوجود مسلمانوں میں ایک تہائی تعداد منافقوں کی ہو چکی تھی تو ذرا سوچیے جب اسلام کو اقتدار مل گیا اس کی شان و شوقت میں اور اضافہ بھی ہو چکا ہے جزیرہ عرب میں اسلام چھا چکا ہے تو بتائیے ایسے افراد کی تعداد کتنی گناہ بڑھ گئی ہوگی یہ لوگ آ حضرت کے ساتھ عجلاء میں یقیناً تھے اور ان کی سوچ و فکر کے لحاظ سے بھی معلوم تھا کہ یہ افراد امیر المنین کی ولایت و جانشینی سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور اس کے خلاف ضرور سازش رچیں گے یہی وجہ تو تھی جس سے پیغمبر اکرم فکر مند تھے اور آخر کار پطب غدیر میں ان منافقوں کی موجودگی کی خبر بھی دے دی حتہ حضرت نے اس بات کی سراہد بھی کر دی کہ اگر کہوں تو میں ان کا پتہ ان کی نشانی اور ان کا نام بھی بتا دوں اور ہوا بھی یہی کہ جب حضور اکرم اعلان و ولاد اور پیغام غدیر سنانے اور تمام مراسم تاج پوشی ولایت انجام دے کر واپس مدینے کے لیے روانہ ہوئے تو منافقوں کے اسی طے کر لیا تھا کہ راستے میں آ حضرت کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے ذیل حجا کی بائیس تاریخ تھی جمعہ کا دن تھا جوفا اور ابدا کی درمیانی جگہ تھی جہاں منافقوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا نقشہ بنا لیا اور مقام ارثا کو کمین گاہ بنا کر بڑے پتھر کو آ حضرت کے اونٹ کی طرف پھینک دیں گے جو قافلہ کے آگے آگے چل رہا تھا شب کی تاریخی سفائدہ اٹھا کر یہ کام انجام دینا چاہتے تھے مگر جس نے واللہ اللہ من الناس اور خدا لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا ضمانت دے دی ہو وہ منافقوں کو کیسے کامیاب ہونے دے سکتا تھا عزیفہ بن یمان اور امار آن حضرت کے شطر کی رہنمائی کر رہے تھے جیسے ہی اس مقام پر اونٹ پہنچا جہاں اوپر سے بڑا پتھر آنے والا تھا اس کے چند قدم پہلے پیغمبر اکرم نے اونٹ کو روک دینے کا حکم دیا ادھر اونٹ رکا اور ادھر اونٹ کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے پتھر نیچے کی طرف چلا گیا منافقوں نے جب یہ ناکامی دیکھی تو جدھر جس کو راستہ ملا بھاگ کڑے ہوئے آ حضرت نے چاہا کہ انہیں آئندہ کے لوگ اچھی طرح پہچان لے ایک اشارہ فرمایا تو پوری فضا میں نور پھیل گیا اور حزیفہ و عمار نے سب کو پہچان لیا محلی ابن ہزم سفا دو سو چودہ دو سو اٹھارہ از مدرک اہل سننا تاریخ نے اس واقع دہشت گردی کے تمام دہشت گردوں کے نام کو اپنے صفحات میں جگہ دی اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے اولین دہشت گردوں کے نام سے بھی موالیان نے اہل بیت آشنائی حاصل کر لیں تاکہ محبت و ولایت کے ساتھ ساتھ وظیفہ برعاد بھی ادا ہوتا رہے کچھ بڑے بڑے ناموں کے بعد طلحہ عبدالرحمان بن اوف سعد بن ابی وقاص ابو عبیدہ جراح ماویہ بن سفیان عمر بن آس ابو موسیٰ اشعری مغیرہ بن شعبہ اوس بن حدسان ابو حریرا ابو طلحہ انصاری تیسرا نقطہ حضرت علی علیہ السلام سے بکز و انع اربوں کی سب سے بڑی اور واضح خصلتوں میں ایک خصلت دل میں کینہ و دشمنی رکھنا ہے چونکہ حضرت علی علیہ السلام نے متعدد جنگوں میں بہت سے دشمنان اسلام کو قتل کیا تھا انہی قوم و قبیلے کے باقی ماند افراد اور آنے والی نسلوں کے اسلام اختیار کرنے سے تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن جن کے دلوں میں حضرت علی علیہ السلام کی نسبت سے پرانی دشمنی اور انتقام بھرا ہوا تھا وہ آپ کی جانشینی و امامت سے کیوں کر راضی ہو سکتے تھے اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اب یہ افراد مسلمان ہو گئے ہیں اور گزشتہ مارکوں کو پراموش کر چکے ہیں تو یہ عرب کی طبیعت و فطرت سے نا کا نتیجہ ہے خاص طور سے اس دور کے عربوں کی عادت و خصلت ملاحظہ کرتے ہوئے بطور نمونہ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا گوشہ ملاحظہ کریں جب سورہ منافق نازل ہوا اور عبدالبن تردار منافقین لوگوں کے سامنے رسوا ہوا تو اس کے بیٹے نے آن حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کی حضور آپ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے باپ کو قتل کر دوں اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اسے قتل کرے اور اس کی نسبت میرے دل میں کینا بیٹھ جائے دوسرا نقطہ جاہلانہ رسم و رواج کہ ابھی تو حضرت علی علیہ السلام جوان ہیں عرب میں ایک اور فکر پائی جاتی تھی کہ صلاحیت و لیاقت کے مقابلے میں بزرگی اور عمر دراز ہونے کو اہم معیار سمجھتے تھے جب ابن عباس خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک بار خود عمر کے سامنے آئے تو عمر کہنے لگے وہ علی امر خلافت کی نسبت سے سب سے زیادہ سزاوار ہیں مگر ہم دو وجہوں سے ڈر رہے تھے ایک یہ کہ وہ کم سن تھے دوسرے یہ کہ وہ اولاد عبد المطلف سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے یا جس وقت حضرت علی علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے زبردستی مسجد کی طرف جا رہے تھے اور آپ کسی صورت میں ابو بکر کی بیعت کرنے سے راضی نہیں ہو رہے تھے تو ابو عبیدہ نے حضرت کو مخاطب کر کے کہا آپ کمسن ہیں اور یہ لوگ آپ کی قوم کے بزرگ و مشائق ہیں اور اسی حقیقت کو اسامہ بن زید کی سرداری لشکر کے سلسلے میں بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے چونکہ قوم کے دیگر مشاہخ اور ام دراز افراد بھی لشکر میں موجود تھے اسی لیے آن حضرت کے اس انتخاب پر اعتراض کیا اور جب حضور اکرم کو اس کی خبر ہوئی تو غضب ناک ہوئے اور ممبر پر جا کر فرمایا تم لوگوں نے اس کے پہلے ان کے باپ پر بھی اعتراض کیا تھا جبکہ اسامہ اور ان کے باپ زید دونوں سرداری کی لیاقت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں اس جاہل فکر کی اصل بنیاد بھی سوائے حسد کے اور کچھ نظر نہیں آتی ہے اگلا نکتہ خدا اور رسول کے سامنے پوری طور سے تسلیم نہ ہونا ایک مسلمان کے ایمان بلکہ اسلام کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پورے طور سے تسلیم ہو اور ان کے حکم کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے نہ رکھتا ہو تبھی حقیقی معنی میں مومن اور مسلمان کہا جا سکتا ہے جس کی طرف خدا نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا رسول ہوں امراً عورت من امر اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی امر میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے اور جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا سورہ احزاب آئے 36 مسلمانوں میں کچھ افراد ایسے تھے جو آ حضرت کی مشروط اطاعت و پیروی کر رہے تھے یعنی جب تک اطاعت و پیروی سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا اس وقت تک کوئی دشواری نہیں تھی لیکن اگر رسول اللہ نے کوئی حکم دیا ہے اور ان کے منشا کے خلاف ہوا یا ناقص عقل نے مسلحت کو درک نہیں کیا تو جیسے بھی ہوا کفیا یا آشکار مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں پہلی حج الوداع کے مراسم کی انجام دہی کے وقت بعض مسلمانوں کی طرف سے مخالفت کی آواز بلند ہوئی کہ جب حضور نے فرمایا کہ جو اپنے ہمراہ قربانی نہیں رکھتا ہے وہ اپنے حج کو عمرہ سے تبدیل کر دے اور جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ اپنے اسی احرام میں باقی رہیں بعض نے کی اور کچھ نے مخالفت کی اور مخالفت کرنے والوں میں عمر کا نام بھی پایا جاتا ہے دوسرا پتہ مکے سے پہلے سلح ہدیبیہ کے موقع پر سلح پیغمبر اسلام پر خود عمر کی مخالفت سے کون پڑھا لکھا مسلمان واقف نہیں ہے تیسرا آ حضرت وقت آخر جب لشکر اسامہ ترتیب فرمایا اور مسلمانوں کو نام ب نام اس میں شامل کیا تو سارے نام ور صحابہ نے اس سے گریز کیا بار بار حضور اکرم کی تاکید کے باوجود جنہیں نہیں جانا تھا نہیں گئے اللہ و رسول کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو مقدم کرتے رہے چوتھا واقع قرطاس تاریخ کا علم انگیز ترین واقعہ ہے جہاں رسول اللہ کاغذ و قلم طلب کرتے رہے اور مسلمان مقابلے میں شور ہنگامہ کرتے رہے اس موقع پر بھی جس نے آ حضرت کی شان اقدس میں گستاخی کی وہ بھی ایک نامور صحابی ہی ہے اور کوئی نہیں اس نششت میں کہہ رہے کہ رسول اللہ کا کلام مقدم ہے آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے اور بعض اس کے مقابلے میں آواز بلند کرتے جا رہے تھے جب کہ قرآن آ حضرت کے بارے میں بالکل سرحد سے اعلان کر رہا ہے وما یونت کو الحوا مگر پھر بھی اس نبی رحمت کے کلام کو ہزیان سے تعبیر کیا نوزم ملدا استقبیر اللہ اور اس طرح خدا اور رسول کے مقابلے میں اپنی رائے کو مقدم کیا عید غدیر جب آتی ہے تو حضرت علی علیہ السلام کی امامت و جانشینی کی نسبت سے تمام مسلمان خصوصاً موالیہ نے البید کے لیے اطاعت و پیروی اور حکم خدا اور رسول اور امام کے سامنے تسلیم ہونے کا امتحان دہرایا جاتا ہے اٹھارہ ذیل روز عید اکبر اگر ایک طرف روز تکمیل دین اور روز تاج پوشی ولایت ہے تو دوسری طرف صاحبان ایمان کے تجدید ایمان کا عظیم دن بھی ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کو مولا مانا ہے تو اس اقرار کے بعد کہ ہمارے نفسوں پر اللہ اور رسول زیادہ صاحب اختیار ہیں تو آج بھی ہمیں اپنے وجود پر ان کے تصرف کو محسوس کرنا چاہیے خدا عالم دور غیبت وارث غدیر میں پیغام غدیر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جب آخری تاجدار امامت کا ظہور ہو تو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائیں آمین والحمد و للہ رب العالمین